پہلے آپ نے ایک جواب دیا تھا ایک سوال کا کہ ان حضرات کو جن کو شکایت ہے کترے گرنے کی بیت الخلاء میں حاجت کے بعد تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو سکھا لینا چاہیے پہلے پانی جو ہے وہ بعد میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر پانی پہلے استعمال کر لیا تو اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ نجاست رہ گئی یا نہیں ہمارے ایک بہت ہی قابل دوست ہیں اس وقت میں ان کا یہ سوال ہے کہ وہ ملک سے پاکستان سے باہر ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ٹوائلٹ پیپر یا کوئی کاغذ کا استعمال کرنا منع فرمایا گیا ہے ادب کے لحاظ سے تو ان کو یہ شکایت ہے قطروں کی لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیپر کو ٹوائلٹ پیپر کو فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں نماز سے پہلے وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو سوال،, سوال یہ ہے کہ جن کو یہ شکایت ہے تو آپ یہ بتائیے کہ نجاست کتنی بڑی ہو جہاں تک وہ معافی ہوتی ہے اور اگر جن لوگوں کو یہ شکایت ہے وہ کیا کر سکتے ہیں مطلب کس قسم کی احتیاط پر رکھ سکتے ہیں کہ ان کی مطلب وہ پاک بھی رہے اور ان کی جو نماز بھی قبول ہو جائے امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا مستی صاحب اصل میں یہ ہے کہ اور میرے اندازے بیان اتنا شروع نہیں ہے یار تو برائے مہربانی معیے جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو فکر نے لکھا ہے کہ اگر تو کسی آدمی کو کھانسنے سے کترا آتا ہے کسی کو لیٹنے سے آتا ہے کسی کو چلنے سے آتا ہے کسی کو جھکنے سے آتا ہے یا بیٹھ کر اٹھنے سے آتا ہے تو استنجا کے وقت وہ جو بھی یعنی بیٹھ کر اٹھنے سے آتا ہے تو یقیناً ایک دو مرتبہ بیٹھ کر اٹھے اگر وہ جھکنے سے آتا ہے تو ایک مرتبہ دو مرتبہ جھک کر اٹھے اور اس کے بعد پھر وہ اس پنجا جو ہے وہ کرے یہ جو نجاست کا مسئلہ ہے یہ اور ہے قطرے کا مسئلہ اور ہے سوی لینڈ سے یعنی پیشاب والی جگہ یا پخانے والی جگہ سے کچھ بھی خارج تھوڑی یعنی مقدار میں بھی ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس میں وہ مقدار جو ہے وہ نہیں کہ وہ درمبر ہو یا وہ کپڑے پہ لگی ہوئی یادہ ہو تو اس کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ احتیاط برتنی پڑے گی وہ چلے استنجا کرنے کے تھوڑی دیر بعد یا بیٹھے یا کھانسے یا یعنی جھکے تو اس کے بعد پھر دوبارہ استنجا کرے تو میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ وہ کاغذ وغیرہ استعمال نہ ہو لیکن کچھ لوگ آپ کہتے ہیں کہ جو بنایا ہی سی لیے گیا ہے اس پر کچھ اور چیز لکھی نہیں جا سکتی وہ بنایا ہی ٹائلٹ کے لیے گیا ہے تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یوز کر لینا جائز ہے بچا جائے تو بہتر ہے لیکن مجبوری کے لیے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ جائز ہوتی ہے اگر مجبوری ہے تو پھر وہ پیپر بھی استعمال کرے چونکہ یہاں نماز کا ایک طرف فرق کا مسئلہ ہے ایک طرف صرف مکرو کا مسئلہ ہے تو مکرو کر لے اور فرض کو نہ چھوڑے یعنی وہ پیپر کو استعمال کرے اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کو یقین ہو جائے تو پھر دوبارہ اس استنجا جو ہے وہ کرے جی عزیز